مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ شروع ہو رہا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی اور اس سلسلے میں آج کے ہونے والے مدنی مذاکرے سے ہی متعلق سوالات جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں اور آپ کی کالز بھی اس میں ہم یقین شامل کریں گے تو ضرور کال کیجئے اور آپ کے جو بھی اس میں تاثرات ہیں یا اس زمن میں ہی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نگرانی شروع بھی موجود ہیں اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں ابتداد میں نگرانی شرا سے اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہماری طبقہ ہے اور عام طور پہ بھی ذہن بنتا ہی ہے بعض اوقات کہ جب کسی کے متعلق خواب کے متعلق جب ہم سنتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا یہ دیکھا تو بعض اوقات مرحومین کو خواب میں دیکھنے کا ایک ذہن بنتا ہے کہ میرے والد صاحب کس حال میں ہوں گے بھائی کیسے حال, حال میں ہوں گے تو اسی موضوع پر ایک سوال ہوا آج اور امیر علیہ سنت نے اس موضوع پر کچھ جواب بھی ارشاد فرمایا مفتی صاحب بھی موجود تھے تو اس معاملے میں عام طور پر جو وہ یہ ذہن لیا جاتا ہے کہ جناب ہم اپنے والد صاحب کو بھائی کو یا کوئی جوان بیٹا چلا گیا تو ایک ذہن بنتا ہے کہ اس وقت وہ قبر میں کس حال میں ہے تو یہ اس پر اگرچہ میرسلم نے کلام فرمایا ہے مگر یہ بھی ایک جو احتیاط اور خاص کر وہی بات ہمارے چل کے ناظرین بھی کچھ بات میں بھی شامل ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات اگر ذہن میں آتے ہوں تو کیا کیا مزید احتیاط آپ کے ذہن میں تفصیل سے امیر سنت نے سمجھا دیا اس موضوع پر کہ ایسی خواہش رکھنا یہ مناسب نہیں ہے کہ بندہ آزمائش کے اندر رہ جائے اور اس دوران یہ رشاعت فرمائے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کی تمنا کرنا یہ تو محمود ہے جی. اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کی تمنا کرنا یہ اچھا ہے پسندیدہ ہے کہ خواب میں ان کا دیدار ہو جائے لیکن اپنے مرحومین کے حوالے سے اس طرح یہ خیالات پھالے پالے جائیں تو اچھا ہے اسی طرح بعض و وظائف بھی طلب کرتے ہیں تو اس میں پہلے بھی مرل سند کلام فرما چکے ہیں آج بھی اس میں بڑی احتیاط ہے. بیان کہ ایسی تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ خدا نخوستہ اول تو اگر واقعی کسی برے حال میں دیکھ لیا تو اب کے کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن بندہ پریشان ہو جائے گا ٹینشن میں آ جائے گا ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ سیدھا سیدھا کسی نے برے حال میں دیکھ لیا تو اس کا شرح حکم بھی بیان کر دیا کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے برے حال, کہ کہ برے حال میں ہی ہو اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علامتیں ہوتی ہیں مردے کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے بیمار تو دیکھا یہ بی بیمار دیکھا اس طرح کے معاملہ دیکھے تو یہ پھر ایک الگ پریشانی کی صورت ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح کی تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ آزمائش میں ہاں یہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائے کہ یوں تمنا کرے کہ اللہ تعالی اگر یہ اچھے حال میں ہو یا اچھے حال کے اندر ہمیں ان کو دکھا ماشاءاللہ تو یہ اچھا پھر اس میں جملہ زندگی بھر کا ایک روگ ایک روگ تاری ہو جاتا ہے دوبارہ آج... پھر آج... وہ تمنا کرتا رہے نا اگر میں دیکھوں دیکھوں دیکھوں تو اس کے خواب نہ دیکھنا اس کے ہاتھ میں نہ دوبارہ دیکھنا اس کے ہاتھ میں نہ مطلب کہ اس کو اپنی مرضی سے دیکھنا اپنے ہاتھ میں تو اب جو چیز اپنے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو پھر اس کے معاملے میں غور و فکر کرنا تمنا کرنا اور اس طرح کی چیزیں سوچنا ڈیفینیٹلی کہ یہ مطلب یہ ہے تب ایسا ہوتا ہے مگر اللہ کرے کہ وہ طبقہ پھر مدنی مذاکرے بھی دیکھے مدنی مذاکرات دیکھنے سے جیسے یہ سوال کے جواب میں کتنے کی ذہن سازی ہوئی ہوگی کتنوں کی تفہیم فرمائی امیر سنت میں؟ لیکن اسی کے ساتھ جو عیسالیہ ثواب کا جو کانسیپٹ دیا نا امیر اللہ سنت کہ ظاہر ہے دنیا سے مرنے والا تو چلا ہی جاتا ہے لیکن وہ عیسا ثواب کا منتظر ہوتا ہے تو اس معاملے میں بھی ہماری بڑی غفلت ہے عیسا الباب دیکھئے آج ہی یہ تو اللہ ہمیں توفیق دے اور آپ کی اس بات سے ایک ذہن میں بات آئی ہے کہ کوئی ایسا گھر میں ہی کوئی ایسا طریقہ ہو نا کہ یعنی گھر میں جو ہماری اسلامی بہن پکاتی پکاتی ہے کھاتے ہیں یعنی مرد کا توجہ ہو یا نہ ہو اگر اسلامی بہن کی یہ توجہ چلی جائے کہ آج جو ہم نے گھر میں کھانا پکایا ہے یا ہمارے ابو یا ہماری امی یا فلاں بزرگ کے اِسالے ثواب کے لیے اس پر مطلب کہ صرف کچھ نہیں کچھ نہیں کوئی ایکا سورے خلاص پڑھ لے صحیح طور پر کچھ بھی پڑھ لے یہ کھانا اس ثواب کر دے روزانہ بھی اگر چاہیں تو ہم اپنے بزرگوں کو اور اپنے مروبین کو ایسال ثواب کی ترکیب کر سکتے ہیں تو اس طرح گھر میں اسار ثواب کا مزاج بھی رہے گا انداز بھی رہے گا اور ہمارے جو مروبین دنیا سے چلے گئے انہیں ثواب بھی ملے گا اور فائدہ ہی فائدہ ہے یہ اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کی کو صورت پڑھنے ورنہ ویسے بھی اگر یہ کیونکہ گھر والوں کو کھلانا یہ بھی ثواب کی بات ہے تو اگر اس نے اچھی نیت سے بنایا اس نے اور ساتھ یہ نیت کر لی کہ اس پر جو ثواب ملے گا وہ میں اپنے اس میں ہونا چاہیے مفتی صاحب اسلامی بہن جو گھر میں دن رات کام کرتی ہے کھانا پکاتی ہے دیگر چیزیں کرتی ہے محنت کرتی ہے تھکتی ہے اگر اس میں یہ صبح سے ہی اگر اچھی نیت کر لے آج میں انہی نیتوں کے ساتھ گھر میں یہ سارے کام کاج کروں گی تو انشاءاللہ اس کو پورے دن بھگدوار کا بھی سواب ملے گا نا ایک آدت کرتی ہے اور ایک ثواب کی نیت سے کرے گی شور کی خدمت ہو بچوں کی حفاظت ترکیب ہو, ہو کھانا کھلانا کھانا پکانا خود کو مشقت میں ڈالنا اسی طرح شور کی تاز شور کی فرما باداری شور کی خوشی اس سے گھر والوں کی خدمت اس کی شور کی ماں کی شور کے والد صاحب کی کسی بھی حوالے سے اگر اس طرح کی چیزیں وہ نیت کرتی ہے صبح اٹھ کر اور نیتوں پر اس کا مطلب کہ ذہن رہتا ہے تو اس کو پورا دن وہ کام کرنے کا ثواب ملے گا نیت نہیں ہوئی تو ثواب کہاں سے ملے گا تو یہ اگر نیت تو کرنے کا مزاج بن جائے نا تو ان شاء اللہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ہوگا نا کہ مگر اس کو سلوک اچھا نہ بھی ملا تو اگر اچھی نیت ہوگی تو اس کی اس کی نظر چونکہ اجر پر ہے جیسا ہم میل سنت نے آج کے مندی مذاکرے میں سلے رحمی پر سلا ملنے نہ ملنے پر جو مید پور لطا فرمائے کہ اگر ہم ایکسپیکٹ ہی اتنی زیادہ نہ کریں توقعات ہی نہ رکھیں مگر ہم ثواب پر نظر رکھیں سل رحمی پر نظر رکھیں اور درگزر پر نظر رکھیں جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر جو تجھے توڑے اسے جوڑ جو جو تجھے تجھو ظلم معاف کر اگر ان چیزوں پر نظر رکھیں گے تو اسلامی بہن گھر میں بھی خوش رہے گی اپنی حد تک کچھ قلبی اور ذہنی سکون اسے اس طرح بھی ملے گا کہ اس کو قدرتی طور پر قلبی ذہنی سکون مل سکتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میرے رب کی بارگاہ سے مجھے اجر کی امید ہے مگر ثواب کے لیے ایک بڑا پیارا پھول مجھے یاد آیا کسی کے لیے تعزیت فرمائی تھی میرے کہ آپ اپنے والد صاحب کے عیسال ثواب کے لیے کوئی نیک کام شروع کر دیں اگر ایک اسپیشلی یہ کوئی داود اسلامی ذمہ دار تھے والد صاحب کا انتقال ہوا یا کسی کا انتقال ہوا تو اس کے عیسال ثواب کا ذہن دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو نیکی کا کام شروع کریں مطلب درس یہ جو ظہر کا درس ہے نا یہ میں اپنے والد صاحب کے عیسار ثواب کے لیے دوں گا تو یہ مستقل نیت نہیں ہو جائے گی مختص اگر یہ درج شروع کر دیتے ہیں نیکی اور ازہ کا جو بھی آپ نیکی کریں گے اور یہ نیت سے کریں گے کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں اس کا ثواب میں اپنے والد صاحب کو اسال کروں گا تو نیکی ثواب ایسال ہوتا ہے اسال ثواب سواب پہنچانا اسال پہنچانا اور ثواب یعنی ثواب پہنچانا تو وہ کام جس میں ثواب ہے اور آپ کو ثواب ملے اس کام کو پہنچانے کی نیت کرنی چاہیے کال چلائیں ماشاء ماشاءاللہ اللہ آج کے مدنی مذاکرے میں ایک بڑی پیاری توجہ مرشد پاک نے دلائی ہے اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے ویسے الحمد مدنی مذاکرے میں علم دین بھرپور سیکھنے کو ملتا ہے اور ایک ایسا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی نو سال یا آٹھ سال پڑتا ہے تو آدمی ایک سند ملتی ہے الحمد للہ عالم دین کو لیکن الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بھی جتنا بھی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک سند والا اور بہترین علم دین سیکھنے کو ملتا ہے دوسری بات کہ میرے مرشد نے جو توجہ دلائی ہے الفاظ کی درست اور صحیح تلفظ کس طریقے سے ادائیگی کرنا چاہیے اور اللہ تعالی پاپا نے جو بتایا وہ بڑی پیاری بات ہے کہ جلد بازی میں نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اللہ پاک کہنا یہی بہت بہتر طریقہ ہے اور الحمد للہ مدنی مذاکرے کے ذریعے سے ایسا ایک علم دین سیکھنے کو ملتا ہے جو کہیں کتابوں کا مطالعے کے بعد بھی ہمیں سیکھنے کو نہیں ملے جزاک اللہ خیرہ آمین یہ بہت پیاری آپ نے بات نوٹ کی ہے اور امیر علیہ سنت نے اس طرح کی توجہ بارہا ہمیں دلائی ہے اور بس یہ کہ میں نے جیسے اس کے تحت بھی چند باتیں عرض کی کہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہمارے ذمہ داران اس کو سیکھیں سمجھیں اور اسے اپنے عملی طور پر لیں اور جہاں جہاں موقع محل اور مناسب مقام دیکھیں وہاں پر لوگوں کی اصلاح کریں کہ یہ درست تلفظ ہے یہ درست الفاظ ہے اس طرح کہنا چاہیے تو اسی طرح یہ دین اور اس کا جو میسج ہے نا یہ پبلک سے پھیلتا پہنچانا ہم اسی طرح پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا فائدہ ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کال چلائیے سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک بہت اچھا ہے نکالان شروع جب امیر حسنت نے سلام کے موضوع پر جو مدنی پورے فرمائے آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پوری فرما دیں وہی میں ارض کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی اپنے گھر میں بھی اپنے باہر بھی درست ہم سلام کریں اور اگر کوئی سلام درست نہیں کر رہے یا سلام کا جواب درست نہیں دے رہے اس کو اگر وہاں کو موقع محل ہے اور فتنے کا خوف نہیں ہے تو وہاں پر ہم ان سے صحیح تلفظ ادا کروا دیں کہ اب یوں کہہ دیجیے علیکم السلام و رحمت اللہ وبارکاتہ ہم اس سے کہلوائیں اس کو نیکیاں بتائیں تیس نیکیاں ملنے کی اس کو ہم خوش خوشخبریاں دیں تو ایک اچھی انداز سے کریں ہزاروں لاکھوں داود اسلامی کے ذمہ دار اور مبلگین ہیں اگر یہ سب مل کر کوشش کریں گے تو یہ جو ہمارے یہاں جو درست سلام نہ کرنا یا سلام کا درست جواب نہ دینا یہ ساری چیزیں اور آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ختم ہو جائیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ, صلو اللہ علی علی علی محمد حسین جی اور حسین اور خوبصورت سلوک <تصفح> <تصفح> بہترین یہ بڑا خوبصورت جملہ آج فرمایا کہ اسلام میں بڑا حسین اور ایک بہترین, محمد بہترین, محمد بہترین, محمد بہترین محمد ہے نہیں یہ بہت دفعہ میلے سنت فارم یعنی ایسا ہو گیا ہے ہاجمی کہ اگر کسی سے یہ بات کی تو کہ یار آپ آپ لوگوں نے کچھ ہو آپ کے دل یوں ہو گئے تو آپ کے دماغ یوں ہو گئے ہم سے نہیں ہوتا یہ ساری چیز یعنی اس طرح کی میں باتیں سنیے تو اب یہ سمجھ میں ہی نہیں کہ آخر یہ چیز کیوں ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھ رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کریں اتنا یہ نہ معاف کرنے والا بدلہ لینے والا اور ہمارے بارے میں اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہے ایک تو پہنچائے کسی نے کس نے کے تو ہم تو یقین تو کر ہی لینا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے پہنچائی تو اب پہنچانے والے کا اس میں کیا اس کو شرع حکم ہوگا یہ ایک الگ ہے اس کی نیت کیا ہے پہنچانے کی اب وہ پہنچانے میں قیبت کر رہا ہے یا جائز کیبت کر رہا ہے چگلی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے ول تو اس سے قطع نظر لوگ اس پر توجہ بھی نہیں کرتے اس کے بولنے والے پر بھی غور نہیں کرتے کہ بولنے والا کیوں آخر مجھے کسی کی برائی پہنچا رہا ہے لیکن ہم اس کے نتیجے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے اس نے میرے بارے میں یہ بولا یہ بولا یہ بولا جب بولا نا معاف کر دو وہ آدمی صحیح نہیں ہے کیا معاف کرے یہ اچھا مسجد اس کی الٹی کی اور برائیاں شروع کر دیں گے تو یہ مزاج بس اللہ نصیب کرے یقین میں نے توڑا یہ اس طرح کے بعد میٹرز آتے ہیں اور ٹیکل کرنے کا حل کرنے کا اس کو مطلب اس کے متعلق موقع ملتا ہے لوگوں میں ضبط نہیں آج امین صبر نہیں ہے معاف کرنے کا درگزر کرنے کا چھوڑ دو یار چھوڑ دو یار سب اللہ بہتر فرمائے گا یار چھوڑ دو معاف کر دو یار دل بڑا رکھو نہیں واقعی یار بالکل سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کی अमीर एल सुनंदा दो कैटेगरी कर दी एक तो ये है कि जो समझता ही नहीं है दूसरा समझ तो गया है पर फिर जुमला बड़े जिसकी फिरकिरी घूमती है ना तो फिर वो पटरी से उतर जाती है देखिये नॉर्मल सिचुएशन में किसी को समझाते ना तो, एक तो, तो समझता ही नहीं है एक समझ तो गया है और जब उसकी घूमती है ना तो फिर वो उतर जाता है वो उतर जाता है तो उस टाइम पर ही उसको मतलब की क्या समझाएंगे आप और बाद में फिर अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं होता کہ میں تو صحیح تھا نتیجہ کیا نکلا ہمارے خاندان ٹوٹے ہمارے رشتے ٹوٹے ہمارے گھر ویران ہوئے ہمارے گھر اجڑے اگر گھر میں محبت پیار اور درگوسر نہ ہوسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے میں سوال کرتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہر بات آپ کی توقع کے مطابق ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کی توقع کے مطابق ماں باپ ہمیشہ اولاد کی توقع کے مطابق سانس ہمیشہ بہو کی توقع کے مطابق بہو ہمیشہ ساس کی توقع کے مطابق بیٹی ہمیشہ ماں کی توقع کے مطابق ماں ہمیشہ بیٹی کی توقع کے مطابق پڑوسی ہمیشہ پڑوسی کی توقع کے مطابق ہر ملنے جلنے والا جیسا آپ کا انداز مزاج آپ بولو بھائی جیسا میرا انداز ایسا میرا ہر وقت مجھ سے میرے انداز میرے مزاج میری سوچ آج میرا موڈ صحیح نہیں ہے اب آپ کا بھی میرے موڈ کے مطابق آپ کو ڈھلنا ہے آج میرا موڈ بہت اچھا ہے میں بہت خوش ہوں آپ فوراً میرے موڈ کے مطابق ڈھل جائیں یہ امیڈیٹلی یہ انسان جب اپنے مزاج اور اپنی او طبیعت کے مطابق توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ڈیفینےٹلی یہاں پر درگزر کا معافی کا ٹالورینٹ کا درس دیا ہی جائے گا اور آپ کو ضبط و صبر کا درس دیا ہی جائے گا اور اس میں پھر کیٹیگری ہوتی ہے اس نے بول دیا تو خراب لگتا ہے اس نے بول تو خراب ہی لگتا دوست بول دے تو برا لگتا ہے بھائی بولے اے دوست بولے تو برا, برا نہیں لگتا, لگتا. بھائی بولے, <laughs> تو لگتا, ہے, بولے تو برا لگتا ہے یہ عجیب بات ہے ماں باپ بولے تو برا نہیں لگتا ماں باپ بولے تو برا لگتا ہے باہر والا بولے تو برا نہیں لگتا یہ بہت عجیب و غریب ہو گئے بیٹی بولے تو ماں کو ماں شکایت کرے گی بیٹی کے لیکن بیٹی کے سامنے شکایت کرے گی بہو بولے ایسا ہلکا ہلکا بہو نے بولا ہوگا لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی ساس نے کچھ بیٹی کو بہو کو سمجھا دیا تو وہ نہیں سمجھ میں آتا, ماں نے اس کو اور اٹھارہ سال تک سمجھا سمجھا کے بھیجا تیرے کو روٹی پکانے نہیں آتی تیرے کو بیلنگ پکانا نہیں آتا تجھے نمک ڈالنا نہیں آتا تجھے مرچی ڈالنا نہیں آتا تو کرے گی کیا ماچ اس کو سناتی تھی لیکن آج ایک دفعہ کا نمک کم اور سانس کے منہ سے نکل جائے کہ تجھے نمک نہ سمجھ پڑی ٹھیک ہے اس کو دوسرے اندازہ بولنا چاہیے برا لگ جائے گا میری ساس سے میرے کو یو بولا کو میرا پکا نہ یہ جو کہ ہم اس نے یو بولا اس نے یوں جب تک کہ اندر نرمی پیار محبت اور لوگوں کی باتیں سننے میں تھوڑا اپنا گراف بڑا کر لیں میں آپ کو مطلب گراف بڑا کر لیں اور بہت ہیوی قسم کی بات کو بندہ کچھ فیل کر لے ہلکی پھول کی باتیں فیل ہی نہ ہو ایسا مزاج بنانے کی کوشش کریں کہ چلے یار چلے یار لوگ کہتے ہیں بازوں کیسے مزاج بنے ہوئے یار آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیا فرق پڑے گا لوگ بولتے رہتے ہیں کیا فرق پڑے گا تو اپنے مزاج کہنے اتنی پختک ہی پیدا کریں تاکہ کم سے کم آپ لوگوں سے ناراض ہوں پھر ناراض ہونا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئے بندہ ناراض ان کے لیے کو بات کرے میں عموماً والدین کو کہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے رب کی نا فرمانی کی تو آپ کا بیٹا نا فرما نظر نہیں آیا مگر جس گھر ہی آپ کی نہ فرمانی کی تو اے میرا بیٹا نا فرمان ہے کیوں جب رب کی نا فرمانی کرتا تو تب نا اسی طرح شور بھی اسی طرح گسے ہو جاتا ہے میری بات نہیں بانتا. جب رب کی بات نہ مانتی تھی غصہ نہیں آتا تھا اپنی ذات کے لیے ہم لوگ ہو گئے تو یہ امل سنت کا جو آج کا جو مدنی گلدستہ تھا سل رحمی کے حوالے سے تعلق کے حوالے سے معفی معافی درگزر کے حوالے سے اور مطلب کہ ٹھیک ہے کہ اسے دعوت نہیں تھی تو ٹھیک ہے نہیں تھی یہ بہت اجی یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے یعنی یہ سمجھو کہ یہ فیملی فیملی ڈسکشن ہے شاید ہی گھر بچے تھے اللہ ماشاء میں نہیں کہتا کہ سو فیصد اس میں مبتلا ہوں گے لیکن بڑی تعداد سے مبتلا ہے گھروں میں دعوتوں کے نام پر اس طرح کے نام پر بس یہ مسائل چلتے چلے جاتے ہیں اور جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں بس اللہ کریم ہمیں مدنی مذاکروں پر عمل کا جذبہ دے یعنی یہ بات جو آپ کے امیل ہے سے سنی نا اس کو سن یہ نہ دیکھے یار کیا بات کرتے ہیں یار یہ شخص کیا بات کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بات بہت اچھی کی میں اس اچھی بات کر عمل کب کروں گا تو مدنی مذاکرات عمل کا جذبہ ملے گا یہ ساتھ میں اس کے جو مدنی ایک رسالہ ہات, ہات و, و, و, و, و, پوپی سے سلو کر لی یہ رسالہ بھی جو عام کرنے کا جو امیر سنت فرمایا ہے <تصفح> تو ضرور بھی ضرور اس کو حاصل بھی کریں اور جس طرح فرمایا ہے کہ آپ اپنے بارہ رسالے لے لیں اور پڑوس میں پڑوس کی جو دکاندار ہیں جو آفیس میں کام کرنے والے ان تک یہ پہنچایا امیر سنت یہ فرماتے ہیں نا اور اگر یہ فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے نا میں کہتا ہوں اسی ٹائم پر ہی یہ اس کا مظاہرہ کر دینا کیا چاہیے کیا بات کہ وہ اچھی بات کی مجھے معاف کر دیجئے گا بالکل ہاتھ ہاتھوں ہاتھ بالکل وہ نقد کام ہونا چاہیے اور ایک مدنی بہار جسے سے مدنی ماحول گھر میں بن جائے نا ہاتھوں ہاتھ, ہاتھ معافی معافی ہو رہی ہے نا معافی معافی ہو رہی ہے اسی وقت ہاتھ تو ہاتھ میسج چلا جائے گا بڑی خوبصورت بات کی ہے مدری مذاکرے میں میں آپ سے معافی کا تعلیم اور مطلب کہ یہ اس طرح کے درگزر والے میسجز ایسا سرکولیٹ ہو جائے نا وائرل ہو جائے کیا معاف کرنے والا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گھر میں ہاتھ تو ہاتھ آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ شاء کال ہے میرے چچا نے جو ہے دو ہزار روپے تقریباً اٹھارہ سو روپئے قرض لے کے لیے کسی سے کپڑا لیا تھا ان سے تو چچا کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جس شخص سے لیا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تقریباً بیس پچیس سال ہو گئے اس بات کو تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں یہ اس کا برائے مہربانی جباب دیجیے چچا کے پاس کچھ موجود تھا تو تو تو اس میں سے وہ قرضہ ہی ادا کرنا تھا کہ جس سے لیا تھا کپڑا ادھار پہ سے جو بھی تھے اٹھارہ سو دو وہ اس کو پہنچانے تھے اگر وہ نہیں تھا تو پھر اس کے ورثا کو پہنچانے تھے اور نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کے ورثا کا پتہ ہے تو پھر اس کی طرف سے چچا کے مال میں سے یہ صدقہ کر دیا جاتا ہے یا چچا کے مال سے نہ کرتے تو اپنے مال سے ہی آپ اب کر دیں کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اور اگر نہیں ادا کیے چچا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ ادا کرنا اور اس کے ورثا کو جانتے ہیں تو اس تک پہنچا دیں اس تک نہیں پہنچا برسا معلوم نہیں ہے تو پھر چچا کی طرف سے صدقہ کرتے کہ چچا کی طرف سے یہ جو پیسے رہ گئے تھے میں اس شخص کی طرف سے ادا کرتا ہوں جس کے چچا نے لیے تھے چاہیے چچا کی طرف سے بوجھ کم ہو جائے کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں اور نام ہے میرا یہ پوچھنا ہوا تھا کہ اس مہینے میں دس روزے رکھنے یا دو روزے رکھنے اور اس مہینے میں خیرات ضروری ہے بالکل آپ اس پورے مہینے کے سارے, سارے دنوں کے روزے رکھے کوئی کوئی عرض نہیں ہے اگلے ماہ بھی آئے گا اس کے بھی سارے مہینے کے روزے رکھے اسلام صرف پانچ روزوں کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ پورے سال کے آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو اس میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اور اگر آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سال کرنے کے لیے ثواب پیش کرنے کے لیے جتنے زیادہ روزے رکھیں گے اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیں بالخصوص باروی شریف کا روزہ رکھیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور پیر شریف کا روزہ رکھیں یہ تو سنت بھی ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا اور رہی بات اس ماہ میں خیرات زیادہ کرنے کی ماہ بڑی برکتوں والا ہے تو اس میں زیادہ زیادہ نیکی کریں زیادہ خیرات کریں اور اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس سال دیں پہنچائیں کہ اللہ اس کا ثواب میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں نصیب ہوں گی مزید کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے لے لیتے جی امیر علیہ سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ بالکل ثواب کے لیے خیرات کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو لیکن یہ کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر ذہن بن گیا ہے کہ کرنا ہے تو خاص بارہویں تاریخ کا انتظار کر کے پھر کریں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کر لیں اس دن بھی کر لیں لیکن اس سے پہلے کر لیں یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ دل پلٹتے دیر نہیں لگتی تو نیکی جتنی جلدی کر لی جائے اتنا اچھا ہے باقی چونکہ اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں نہ یہ فرض ہیں نہ واجب ہیں نہ گناہ ہے دونوں اعتبار سے اس میں کوئی سختی نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس مہینے کے دیگر مہینوں کے روزے رکھیں رکھنے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثواب ملے گا کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ روزانہ گھر والوں کے ساتھ بچوں کی امی بچوں کے ساتھ مدنی مذاکرے دیکھ رہے ہیں اور بہت الحمد للہ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور امیر علیہ سنت کی یادائیں دیکھ دیکھ کے اپناتے ہیں پھر آپس میں بچے مدنی مذاکرہ کرتے ہیں جی آپ سوالات کیجئے میں جو تو یہ ایک سلسلہ محلو آج بڑی پیاری بات اور یہ جو سلسلہ شروع ہے اس بارے میں عرض کروں مدنی مہک آج میرا پہلا دن ہے میں دیکھ رہا ہوں سنہ بہت خوشی ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ نگران شورا اور مفتی صاحب کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ اس پہ ایک سیر حاصل کلام ہوتا ہے مزاق تو جو میں نے بات آج مجھے سارے ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مدنی مذاکرہ مزاد تھا لیکن جو بات امیر اہل سنت دعمد برقاتم العالیہ نے سمجھانے کے حوالے سے کہ موقع محل دیکھ کر سمجھایا جائے محبت برے انداز میں سمجھایا جائے تو یہ بہت زبردست سست ایک مدنی بھول دیا ہے کہ اللہ اللہ اللہ, اللہ کیا انداز ہے میرے امیر علیہ سنت کا اللہ تعالیٰ نگران شعرا کو تمام اراکین شعرا کو بیاد سلامت رکھے اور امیر علیہ سنت کی حفاظت فرمائے اور مجھے بھی میرے گھر والوں کو امیر علیہ سنت کی غلامی میں دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے میرا ایک چھوٹا بیٹا بیمار ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا حصہ پیرالائز ہے اس کے لیے نگران سے عرض ہے کہ دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اس کی عمر صرف چھ انعام بن اکرام یا اللہ انعام من اکرام کو صحت و تندرستی عطا کر پیارے حبیب کے صدقے میں پیارے حبیب کی جشن ولادت کے صدقے میں اور انہیں اور ان کی اولاد کو ان کی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر تمام مریضوں کو یا اللہ شفا عطا کر تمام جو جو جائز دعائیں حاجت دلوں میں لیے ہوئے ہمارے سلسلے میں حاضر ہیں اللہ تو سب کی جائز حاجتوں پر سب کی جائز مرادوں پر پیارے حبیب کی جشن ولادت کے صدقے میں رحمت کی نظر کر آمین بجائے ہند اور بجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پوری فیملی کے ساتھ مدری مذاکرات دیکھتے ہیں اور مزید یہ کہ آپ نے آج پہلی دفعہ اس سلسلے میں بھی توجہ فرمائی ہے اور رسول افزائی کی قول بھی کیا اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت پیاری بات آپ نے امیل سنت کے اس مدنی مذاکرے میں نوٹ کی ہے کہ تربیت کا اور سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس میں ایک بات جو بہت مزید پتے کی تھی ہوتی ہے کہ اولاد کا موڈ دیکھا جائے یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا موڈ دیکھا جائے یعنی ایک ہوتا وہ زین بنا کر آئے گا آج تو چڑھائی ہونی ہونی ہے تو میرا مشورہ میں چڑھائی نہیں ہونی چاہیے چڑھائی ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ آئے اس کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے کہ آج کچھ کہا نہیں لیکن کیونکہ وہ ذہن بنا کر آیا ہے اب کسی اور موقع پر ایک موقع محل تسلی کے ساتھ بیٹھ کر نرمی اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو یہ اب جیسے کہ نیند میں یہ اب نیند ہی میں اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا بعدوں کا نیند میں بچہ ہوتا ہے اس, کا, اس کے آنکھ اٹھ گئی ہوتی ہے اس کا دماغ نہیں جاگا ہوتا ہے اگر اس کو دو گھنٹے کے بعد پوچھو نا کچھ سمجھ آئی کیا کہا تھا اب وہ کیا کہا تھا آپ نے مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے کچھ یاد نہیں ہے کچھ آدھا گھنٹہ سمجھاتا رہا وہ آدھے گھنٹے اس کو سمجھ ہی نہیں پڑی اس کا تو دماغ سوئچ آف تھا اور آپ پتہ نہیں کہاں سے ڈالتے رہے تو یہ کہ بہت پیاری بات امیل سنت فرمائی جس کو بھی سمجھانا ہو اس کو مطلب اس کی توجہ تو میں چند مرتبہ بارش کر چکا ہوں اسلامی بھائیوں کو مجھے امیر سنت ایک بات بتانی تھی ان دنوں میرے پنجاب کے سفر ہوتے تھے اجتماع الحمدللہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ٹھاک سفر ہوتے تھے کئی کئی دنوں کے بعد باب المدینہ ہماری واپسی ہوتی تھی اجتماعت مدری مشورے اور تربیتی اجتماع تو یہ سارا سلسلہ رہتا تھا تو جا رہے کہ جب ایک سفر سے آتا ہے شخص تو امیلے سنت سے ملے گا تو امیل سن کو بھی اندازہ ہے کہ ملے گا تو یہ اپنی ساری وہ سفر کی رودات بیان کرے گا تو میں حاضر ہوا تو پھر میرا خیال ہے کئی دیر تک ہم چہل قدمی کرتے رہے جی کیا ہوا کیسا رہا تو پھر میں کچھ نہ کچھ ارض کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا اور پھر یہ بھی کچھ مدبی مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی جب سفر کر آتے ہیں تنظیمی ذمہ داران سے مشورے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہت پتے کی بات ہے مجھے خود ذاتی طور تو اس کا بہت فائدہ ہوا اور میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے امیر سنت نے سب سے پہلے میرا وہ جو جتنا سارا نا سب خالی کروا دیا خالی ہو گیا اب فرماتے ہیں مجھے تھا آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی باتیں ہوں گی یہ وہ لیکن میں بھی ایک بات لے کر تھا کہ میں نے کہا آپ سے کوئی بات کروں گا لیکن اب آپ آئے سفر کر کے یہ سب کچھ اب یہ ڈائریکٹ اپنی بات نہیں کر رہے میری بات میری بات کا جواب جواب دینے کے بعد آپ اپنی جو بات کرنے جا رہے ہیں اس بات پر میرا اب ذہن ذہن بنا رہے ہیں اور ذہن بنا کر مجھے بہت زیادہ حاضر کر رہے ہیں کہ ذہنی تو پر حاضر ہو جاؤ پھر کرنے کے بعد کرنے کے بعد ایک بات بتانی تھی بہت اہم بات تھی اور مطلب مجھے تھا کہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ بڑے مت غور و فکر اب یہ اتنی باتیں کہنے کے بعد بندہ تو ویش ہی ہوئے ہے بابا جلدی بتا دو نا لیکن یہ اتنا خوبصورت ایک انداز میں نے دیکھا کہ کر کرانے کے بعد پھر ایک فتویٰ رضویہ کا ایک جزیا امیل نے پڑھا تھا وہ مجھے بیان کیا انہوں نے کہ یہ, یہ, یہ, یہ چیز میں نے پڑھی ہے اور پھر اس پر امیل سورت نے اپنا ایک بہت منفرد کلام کیا تو یہ, یہ بات جو میں شادی سرچ کر رہا ہوں نا یہ کہاں تھی کس حال میں کی تھی مجھے سارا وہ پورا منظر یاد ہے کم از کم کم از کم نہیں تو نہیں یہ بات امی سنت جو مجھے یہ کی ہے اس کو یہ دو ہزار تین یا دو ہزار چار کی بات ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار تین یا دو ہزار چار کی بات ہوگی اور آج دو ہزار اٹھارہ ہے اتنی پرانی بات میرے ذہن میں نقش ہے اسی طرح کئی باتیں ہوتی ہیں میرے سنت ہمارے سامنے اسلامی بھائیوں کو بڑے عمدہ انداز سے بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں مگر یہ ایک خوبصورت انداز یہ کہ پہلے اس کی سن لیتے ہیں پھر اس کو خالی کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر موقع محل دے کر اپنی بات اسے ڈلیور کرتے ہیں اگر یہ خوبصورت حکمت بھرا مصلیحت بھرا انداز اگر اساتذہ کرام کو والدین کو اور جو بھی سرحد رہنما بننے والے منصب پر ہوتے ہیں سمجھانے کے منصب پر ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں ذمہ داران ہوتے ہیں اگر ان کو یہ حکمت یہ مصلیحت وہ یہ انداز ہو یہ صبر اور برداشت بھی تو ہونا چاہیے نا اگر یہ آ جائے کئی کئی دفعہ ایسا ہوا دو تو تین تین دن تک بات نہیں کی جاتی موقع دیکھا جاتا ہے یار موقع نہیں ہے موقع نہیں دو دو تین دن. جی میں تجربے کی بات ہے اس کر رہا ہوں دو دو تین تین دنوں تک کوئی آپس میں سرحد کا معاملہ ڈسکس نہیں کیا جاتا موقع نہیں مل رہا ہوتا بات آدھے بونے گھنٹے کی ہوتی ہے پانچ سات منٹ میں کیسے بات ہوگی بات ڈھائی تین گھنٹے کی ہوتی ہے تو پندرہ بیس منٹ میں کیسے بات ہوگی ہرا ہوئی کیسے بات ہوگی تو ایک ماحول بنتا ہے تسلی کے ساتھ پھر بیٹھ کر سمجھائے بات دل و دماغ میں جاتی ہے یہ یوں سمجھے کہ امیل سنت نے جو مدنی پور عطا فرمائے میں نے امیل سنت کی اپنی ذاتی جو ان کی انداز تھا اس کے مطابق آپ تک پہ پہنچانے کی کوشش کی ہے کال لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دو ہزار گیارہ میں میری شادی ہوئی تھی تو میں نے کوئی بہت ولیمہ جو میں نے کیا تھا اپنی شادی میں وہ کوئی بہت بڑا نہیں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ لڑکی کے گھر والے آئے تھے اور چند لوگ آئے تھے تو میرا آپ سے یہ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ولیمے میں ساٹھ لوگوں کو یا ساٹھ افراد کو کھانا کھلانا وہ لازمی ہے آپ ذرا اس چیز کی تصدیق کر دیں کیونکہ میں بہت کنفیوز ہوں کس معاملے میں دیکھیں جواب تو میرے ذہن میں ہے لیکن مفتی صاحب نہیں ہے اس لیے میں اب وہ جواب کی میری تصدیق یا تردید کون کرے گا تو اب اس کا جواب میں کیسے دوں آپ کو اتنا جواب دے سکتا ہوں کہ ساٹھ افراد کی کوئی مطلب کہ اس میں قید نہیں ہے یہ تو مطلب کہ بات درست نہیں ہے کہ ساٹھ افراد ہوں گے تو یہ ولیمہ ہوگا تو یہ نہیں ہے بلکہ نئے نئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا میرے سننے تو بارہ یا پندرہ اسلامی بھائیوں کو دعوت دی تھی اپنے شہزادے کا ولیمہ کیا تھا تو ولیمہ تو ہو گیا تھا یہ یاد آ گیا ہے اپنے شہزادے کا ولیمہ کیا تھا اتنا بارہ پندرہ اسلامی بھائیوں کو آپ نے دعوت دی تھی کہ آ تو یہ ولیمہ ہو جائے گا سلو اللہ تعالی تعالیٰ محمد جی کال لے لیتے آ رہی ہیں ماشاء. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کاشف ندیمت تاریخ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء الله سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے کو سننے سے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن رات پچیسویں چھبیسویں طا فرمایا نگران شورا سے میری عرض ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے شفا کلی کی دعا فرما دی جی ہاں جی امین چراغا کیا تھا اور گھر میں اچھا شا... ہمیں کالج ملی ہوئی ہیں لیکن وہ شرعی سوالات تو چونکہ مفتی صاحب جا چکے اسلام شرعی سوالا, نہیں کریں گے جی کیا ہوا ہے لیکن گھر میں میت ہو گئی تو اس کا بڑا اچھا جواب مجھے تو حکمت کا ایک بہترین جیسے کہ اسی زمین میں کچھ اور بھی مدنی پھول مل جائے میں تو اسی مدنی پھول کی مٹھاس میں مجھے میٹھا بہت مٹھاس مجھے محسوس ہوئی طبیعت میٹھاس جس کو کہتے نا کہ مطلب اس میں نا امیر سنت کی ایک علمی انداز علمیت جس کا آپ کہتے ہیں وہ اس کا بڑا مطلب کہ اس میں اظہار تھا جی کہ وہ علمیت یہ تھی کہ, جو کہ عمیل سنت کے جواب میں مجھے فتح رضویہ کا فیضان نظر آ رہا تھا کہ تنفیر عوام سے بچانا نا یا تنفیر عوام سے بچنا اس کے متعلق جو تھا نا وہ مدنی پول ماشاء مدینہ مدینہ تھا کہ لوگ جو ہے نا آ, اس کے معاملے میں بات کریں گے نا کہ یہ کیسا نہ یہ کیسا تو اس طرح ایک عوامی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور ہم ہمیں لوگوں میں رہنا ہے اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے امیر سنت نے بڑا حکمت بھرا بڑا مصلیت بھرا اور بڑا خوبصورت سا جواب ماشاءاللہ اللہ عطا فرمایا اللہ تعالی میر سنت کی حکمت میں اور برکت عطا فرمائے آلد. کہ اس کام سے بچنا چاہیے جو تنفیر عوام کا سبب ہو لوگ خالی خالی ایسے انگلی اٹھائیں گے پھر بندہ مطلب کہ پھر کے دروازے کھلیں گے اور پھر وہ جہالت والی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ایسا کام ہی سے بچ جائے وہ بات دوسری یہ کی کہ میں شرح حکم نہیں بیان کر رہا ہوں جی جی میں مشورہ دے رہا ہوں یہ بھی بڑی نپی تلی گفتگو ہوتی ہے کال لیں سوال سے بتا جیسے ہماری موبائل ہے موبائل فون کے اندر ناطیں بڑی ہوتی ہیں یا لے کے جا سکتا ہے موبائل فون کو اگر اس میں کوئی گانے بھراتا ہے یا مسجد میں نماز پڑھنے کو یا نہیں موبائل بات روم میں بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں اور موبائل مسجد میں بھی لے جا سکتے ہیں مسجد میں بھی اس کو بند رکھیں باتھ روم میں بھی بند رکھیں یہ بولتا نہ ہو نہ مسجد میں بولے نہ باتھ روم میں بولے یہ یہ رکھیں ورنہ باہر رکھ کر جائیں گے تو واپسی آئیں گے نا تو پھر آپ ہی بولتے رہیں گے موبائل نہیں نظر آئے گا یہ مشکل ہو سکتی ہے تو موبائل کو باتھ روم میں بھی لے جا سکتے ہیں مسجد میں بھی لے جا سکتے ہیں مگر اس کی بولتی بند کر دیں بات سمجھ گئے باپ ہے سمجھ گئے ہوں گے باشا. جی کال دیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میری بچی کی جن کی ڈھائی سال کی عمر ہے نہ سن سکتے نہ بول سکتے اس کی کی رپورٹ آئے گی اگلے ہفتے میں تو کلیئر آ جائے دعا فرما دیجیے بول بھی سکے ان کی رپورٹ بھی کلیئر آ جائے دعا کروا دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دعا کرتے اللہ کریم آپ کی بیٹی پر رحم و کرم فرمائیے اور ان کی رپورٹ اللہ تعالیٰ رحمت سے اچھی عطا کر غیر حبیب کے صدقے میں دور ہو جائیں جی آئیے امی ایک بڑا اہم موضوع تھا اور اسی زمن میں وہ چیمنگ چنگم جو کھاتے اور اس کو جو ڈال دیا جاتا ہے اور میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بھی ایک احتیاط ایک ہونی چاہیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں کھا تو لیتے ہیں لیکن اس کو جو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں بعد اوقات کسی کے کپڑے پہ اگر وہ چپک جائے کپڑوں میں آپ کو یاد ہوگا بھائی ہو میں یہ بالوں میں چپکا دیتے تھے باپ کسی کے بالوں کی تکلیف کتنی ہے نہیں ہم اس ٹائم مدری ماحول میں نہیں تھے تو ان تمام تر چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن اگر کسی کے بالوں میں چکم چپکا دیں آپ تو تو پھر اس کو نکالنے میں جو تکلیف ہوتی تھی کپڑوں پہ چپکا دے بالوں پہ چپکا دے کو بیٹھا ہو تو اس کے نیچے رکھ دیں تو یہ چیزیں جوتے میں ڈال دو وہ پہنے تو بعد میں نکالے تو پھر وہ عجیب حرکت ہے لوگ اس سے لکھ اندوز ہوتے ہیں تفریح کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے کسی کو تکلیف دے کر تفریح نہیں لی جاتی تفریح کسی کو تکلیف میں دے کر دیکھیے اگر آپ تکلیف آیا ہے تو آپ کو مزہ آیا <laughs> یہ کتنی عجیب اور منفی سوچ ہے تو اس طرح ان چیزوں کو پھینکنا نہیں چاہیے ڈسٹبن رکھیں ڈسٹبن کے اندر ڈال دیں کچرے کا ڈبا رکھیں تھری کو شوپا رکھے اس میں ڈال دیں اس میں کچرے ڈال دیں اور کسی مناسب جگہ پر اس کو جانتے کچرا پھینکنے کی جگہ وہاں ڈال دیجیے بچوں کی بھی تربیت کیجیے بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں یہ فیک دیتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈرین کے اندر وادوں کا دہاں پانی ہمارا بیسن وغیرہ سے نکلتا ہے اس میں الٹی سیدھی چیزیں ڈال دیتے تو ان تمام تر چیزوں میں بچوں کی سخی معائنہ میں تربیت کرنی چاہیے تاکہ گھر میں اچھا ماحول رہے باہر اچھا ماحول ہمارا ملک کی سڑکیں ایک کچرے کا ڈبہ نہیں ہوتی کچرا کچرے دان میں پھینکا جاتا ہے کچرا دان میں یہ ذہن بنا کر رکھیں اور پھر اس کے جو دیگر نقصانات ہیں وہ وزو وغیرہ کے جو بیان ہوا نماز خسل کا بیان ہوا فیضانے نماز کورس سیکھنے پر جو ہمیں مدنی ذہن دیا گیا اللہ تعالی عمل کا جذبات ہے اور ہمیں وقت ایسا وقت اللہ ہمیں نصیب کرے گا ہم وہ وقت دیں اس کام کے اندر تو یہ جتنے بھی عاشق رسول جنہوں نے آج مدری مذاکرے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کو چاہیے کہ اسلام و دین کے شرعی اقام سیکھنے کے لیے عبادت درست کرنے کے لیے برہائی کرم وقت دیں وقت دیں کب تک خالی ہے کہ زندگی کا مقصد بنا کر رکھیں گے اٹھنا ہے کمانا ہے واپس آنا ہے دیکھنا ہے اٹھنا ہے کمانا ہے واپس آنا ہے پھر سو جانا ہے کھانا پینا کمانا گھر بار اس کے علاوہ زندگی ہے یا نہیں ہے علم دین سیکھنا نماز سیکھنا وضو سیکھنا قرآن کریم درست سیکھنا فرائض و واجبات سیکھنا حرام و حلال کا علم سیکھنا اسلامی مینر سیکھنا اسلام کی پوری تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اور میں آپ کو ہمارا دین ہمارا اسلام کا نصاب اس کی آؤٹ لائن کریکولم اگر میں ایک مثال دوں کہ قرآن کریم حدیث صحابہ کرام اور جو ارشادات اور زندگی گزارنے کا انداز یہ اتنا ہے اور ہمارے معاملات کے متعلق اتنا علم ہے کہ ہماری زندگی بھر ہم سیکھتے رہیں نا مگر یقین ختم نہیں ہو سکتا سیکھتے رہیں بس سیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وقت اس کام کے لیے نکالنے کی توفیق توفیقرمائے غلط اسلامی کے تحت جو فیضان نماز کورس ہوتا ہے تو آج جسے گفتگو میں امیر علیہ سنت نے اپنا ہی بیان فرمایا کہ میں نے کزن دیکھتا نہیں ہوں کہ ظاہر ہے وہ پھر اسلام بھائیوں کے اپنی نمازوں کے جو انداز ہوتے ہیں تو یہاں بعض اوقات کوئی کورس وغیرہ ہوتا, ہوتا ہے کہتے ہیں یا سارا دن رک کر کیا ہمیں دو گھنٹے بلا لیں تین گھنٹے بلا تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بعضوں کا جو کھانے کے جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی امیر علیہ سنت کا جو اپنا ایک انداز ہے اور پھر اسلام سائن بھائیوں کی اور خاص کر ہمارے معلمین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو سنت کے مطابق کھانا کھانا سکھائیں سونا سکھائیں دیگر معاملات میں بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا تو واقعی یہ جو دن گزرتے ہیں نا وہ زندگی کے بڑے یادگار دن گزر جاتے طرح کا ہی بنائے کہ سات دن کے لیے ہم جائیں وہ جو تھا نا مبین اور مولیمین. اتنا سیکھیں کہ یہ سکھانے میں بھی ہریس ہو جائیں اور ان کا انداز بھی اتنا خوبصورت اور نپات اللہ میں, میں یہ دیکھتا ہوں امین کے جس کو ہم کھاتے ہوئے دیکھے نا دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ یار یہ بھوکا آدمی ہے یار. اللہ یہ کن مانے یار اے اے یہ, اے یہ کس آپ کو مطلب اتنا بولنے میں بھی تم مزہ نہیں آ رہا ہوتا نہیں وہ ایسا مطلب کہ وہ کہتے نا کہ وہ مسالے اتنا مطلب کہ وہ بھر بھر کے کر رہا ہوتا ہے ترکی میں اور نہ ادھر دیکھتا ہے نہ دائیں نہ بائیں نہ اس کو نہ اس کو بندہ دیکھتا چلا جائے اور یہ یہ چٹنے وہ چٹنے یہ چٹنے وہ چٹنے ارے بندہ مزاج جی کے ساتھ یہ مطلب تمیز کے ساتھ کھائے یار ایک کھانے کی تمیز ہوتی ہے کھانے کے ایک طریقہ انداز ہوتا ہے اور مطلب دھیرے دھیرے کھائے ٹھہر ٹھہر کے کھائے اور بڑے مطلب کہ وہ باوقار طریقے سے کھائے یہ جو جن سے لوگ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں جو رہنما ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ معلوم ہوتے ہیں امیر کافلہ ہوتے ہیں ان سب کو تو یہ چیزیں بالکل ازور ہونی چاہیں یاد ہونی چاہیے بالکل ان کے دماغ میں بیٹھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ پانچ سات دس بارہ جو بھی اس ٹائم کھاتے ہیں ایک بت کا کھانا کھاتا دیکھ کر ہی بندہ قربان ہو جائے یار یہ کتنے خوبصورت مطلب کہ وہ اندازو, انداز ہو بولنے انداز اتنا خوبصورت ہو اور چلنے پھرنے کا انداز بھی اتنا پیارا ہو اور اپنے آپ کو اس طرح مطلب کہ اچھے انداز سے رکھے کہ اسلام و دین کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں یہ تو اچھے اندازے پہنچنی بھی چاہیے تو یہ ہمارے کورسز کے اندر آئیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ کھول اللہ لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کے بعد بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا گویا کے خلاصہ ہی شاید ہوتا ہوگا یہ مدنی مذاکرے کی مہک کے نام سے بہت پیارا بہت ایک مدنی مذاکرے کی اور اہمیت بڑھا دینے والا ماشاءاللہ یوں تو خیر اہمیت ہے یہ لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ مدنی مذاکرہ کتنا پیارا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ داران کو بالخصوص مفتی صاحب کو نگران شعرا کو حاجی امیر صاحب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آمد. یہ عرض حضور ایک کے بائک میں جھنڈے لگاؤ تو بار بار وہ نکل جاتے ہیں تو بار بار لگاتے رہے جھنڈے یا کیا اس میں مدنی مہک عطا فرما دیجیے اب تو یہ جو مختب المدینہ کا جو جھنڈا ہے نا وہ جھنڈا دیجئے وہ دیجیے چوری بنی ہے کہاں لگایا ہے شیشہ نکل دیں شیشہ نکل کے ویسے بھی عموماً ایک سائڈ کا ہی لگا ہوا ہوتا ہے اگر ہو تو تو دوسری سائڈ میں آپ وہ لگا دیں اور پرفیکٹ لگتا ہے یہ ہیلمیٹ اور میرر بہت ضروری آ ہمیں نہیں میرر وہ دو تو ہوتے نہیں ہیں ایک اگر وہ ہوتا اس کا نٹ ہے باندھ بھی سکتے ہیں اور ویسے بھی اس میں نٹ ہے یہ جی جی تو یہ مکتبت المدینہ کا جو جھنڈا ہے نا وہ لے لیجئے اس میں آپ کو یہ لگانا آسان ہو جائے گا اس میں چوڑی بنی ہوئی ہے جو نیچے جو ہے وہ اس میں ٹائٹ ہو جاتا ہے اس سے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ کال چلائیے میرا سوال ہے کہ جو لوگوں میں عید تراشیاں کرتے ہیں اسلام اس کی کیا رہنمائی کرتی ہے لوگوں کے ایب اچھالنا لوگوں کے ایب بیان کرنا اسے اسلام دین نے پسند نہیں کیا بلکہ لوگوں کے ایب چھپانے کو اسلام نے پسند کیا ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے ایب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے ایبوں پر پردہ فرمائے گا انشاءاللہ شاء اللہ حبیب صلی اللہ, اللہ انشاء الله کل میر علیہ سنت کے رسائل کے حوالے سے اوٹس. بات لکھی دی میں نے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ جو وظائف یہ پڑھ سکتے تو خیر اس کا تو وضاحت فرما دیے لیکن بالخصوص امیر علیہسنت کے جو چار پانچ رسائل جو آخر میں آئے میں نقصوار بچھو ہے اسی طرح زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی بیمار عابد اور چڑیا اور انداشا یہ بہت اہم رسال ہیں ان کے اپنے موضوعات بھی اپنے دکھنے دوانی دکھنے. علاج. چار... نہیں, یہ چار رسالوں میں, میں وظائف کافی لکھے تو میں ضرور مدنی شہر کے ناظرین سرچ کروں گا کہ امیر علیہ سنت کے جو رسائل ہیں ہو سکے تو پورا پیکٹ ہی پورا سیٹ لے اور یہ سیٹ ہی گھر میں ہونا چاہیے اور آپ کا اتنا مطالعہ ہو کہ آپ کو جب جب, جب جہاں جہاں ضرورت پڑے یاد آ جائے الحمد للہ اللہ, ہی اللہ, اللہ کرے جب. جب. یاد آ جائے